دادت ال ترتیبری ترتیب نظورا مزامین نورگا ذکر سورت یو تعداد اور تعداد دا کلمات و تعداد الحروف دین ارتباد اور او سورت مرکزی مضمون خلاصۃ او حاصل صورت. انزم بیان دو امتیازات و صورت او بیان المشکلات. اول مضمون تعداد دیاتون ذکر دے مشتمل مشتمل دے آیا ٹول اطاو آیات کریماتی ٹول کلمات او او سابق سورت کی نفر شریقال السلام نظر اللہ نظر ذکر پس رد دریم مخصرت اختام اختاحب نصرت کم تفیف شان دسرا دا دا حج دادرا حسرت امبیا کی خرد و قیمت الناس وهم غفلت حدیث طرف دے کر کے سورت کی واد و فکرد قمت مانی اور باز احوال قمت کروں وادہ فکرد خحمت احوال خحمت وادہ فکرد خمت بانے قیمت نظی سرت کی ذکر کیم احوال دا قیمت حاصل نہ اخبار دقمت خورد قیامت احوال دہمت رب نظی نظر رب کو ذرا شیو نازیم ان نظر ذرا شیو نازیم مکی نفی دف تعین دا قمت بانی مکی نفیلم اقریب, اقریب شاندر حاصل لا ادریب نا لا تعین ال محا اخبر کمبی نفر تاند دارے لا تاج لائن مریب تاج بیربران تاریخ نے مخصورت کی ذکر شو نفر کی حاصلدار چمک کی نہ ممکی پرت وا کام کا سراتی مرکزی مضمون نہ نفر شرک بیان اعلان دا جہاد حاصل او تقسیم صورت در حص اول احساد دا اول نہ بگوان علی ابراہیم مکان فدی کے نفر شرک دکھا حضر احسادی او اول احساس اول تفیق شان دفیف اب نہ بیاں دلیل پر اس بات نہ دری پس بات تک نہ ہو اور دلبر دلکا دلو سرا د دل دل دل دل حال مطالبہ مشرک مثال اور توقیبارد منقرین بشارتار بےفدر احساس و ازبالا نے شروع کی پارلے ابراہیم علیہ السلام نظور الحباس البا نظور اللہ تحرمات, تحرمات اللہ بیال احساس شروع کی بشارت بن نسرت مجاہدین بشارت بے نسرت مجاہدین رسول اس بات قلیان ناس لکم نذیر و مبین. اس بار سرب ترغیب القادیم و و سراسین مرافقین و و و بشارت اور تفیق عدل ذکر گئی وب عادت مسلطین نقلیمن سرت السلام کی سورت امتیازات واقب ابراہیم السلام <سؤال> خرسی واقعی واقع نمبر نہ شروع کی دلیل بانی دا کیا سورت ممتاز دے فا اللہ بیان بیان, بیان حاسانیتانز یا خود ربنا اداع دا دو مصدر باری دی ادا دینے دین سورت حج دا سرم سردانی اب تتوام اب یاب کم اللہ خان مخلوق مخلوق محدمتی محمد دا دوڑ کے بدل داویل امراط کم دے دوڑ اختمار دلی دے اغر احمد تقریباضی شیو نظیم دائیں شہری ان نظر احمد جی کے مخلوقات پر تحریری دایو شہری دے یو مترونا مار دات ہمارے بچے و دے گئی مراد کاغذا محمود مرجا مرجے حید ناک اور فل بجی نچی تھے ولكن عذاب الله شديد انشوبت ندي وناقلي عذاب الله دنا سخت زجر دفارد منكرين ومن اى يجاد في الله غير من ذمردا حالت روانه بدنا حالت روانه خرج ديني ناكفل دي بعد خرج نا تو دي ايجاد في الله في قدره الله من كركي كده قايهاتنا الا ايجاد الله في الله لكم شركين اجادل في الله في دين الله لك الكفر كفار بغیر علم من غير صدر الله تمدجادله صدر الدين ني ويتتبع كل شيطان يريد فدي مجادله کیسے کہتا ہے ادارے کے ظاہر شیطان سے قصہ کو جمعنے ہے کو جانے ہے کہ پھر سرش پر شیطان بانی نے خبر انهم تو اللہ چا جب تابیدے وہ تو عتابیدے کو شیطان کہن شیطان گمرا کے درے رضا عذاب السير ادارے کے طرف طرف عذاب, عذاب جہنم نہ دلی آخری پس بات نہ قدرت قدرت دا دا انسان بانستانی انسان بانستان سر نا نا بار جد جد علیہ دے یا ہر انسان نا کی انسان یو جو نف جوڑی گیتھی گی دسان پی داخی ترا نہ خلا... سوم کی گن این کلا بات پخار منینا سمنا کتین بےدنا سوم میگ ٹوٹے کتن تام کت ن عند امر بقي فرجوري چی مخلقۃ تعمل خلقۃ و غیر مخلقۃ الناگۃ خلقۃ لنبین لكم ونکرف ال رحم الحمدین فرجو و کم گا بیان کم تاسہ قدرت دال الله واجعکم تاسہ قدرت دال الله ونکرف ال رحم ما نشای سارم کم دگی بچو نرا رحم دمین دگی سمرجن کم بچی سنتےم قرر کرے ادنا مدشف میسدا اسودله واو دین ہمیں استچی تول دین واو دکانشی کار فوریدی ان او سا م ہم مییں سپ مہی چہ نے ہےقر ہ س جو کوم ے پن روانمون تاے پل پرسی کے جہ سشی میبقی کوم مخذ د محضووطے چہ ال پر مقدر دیے مطعلیں سہب کی کوم بی پاتے ککی ت ماشري کےجننے ت کوم جو سے کےہ مبت ت کو م وَمِنْهُم مَّنْ تُوفِّيَ وَقَالُوا بَادَنَا مَلِكِي كَفَمَشُونَ وَالِكِ زَاهِدٌ هُنَ لِسِيمَ مَن يُؤْمِنُ كَمَا يُرَدُّ الْعَدْلُ وَبَادَ زَاهِدٌ مَاوِي بَادَ سَادَنَا سُودِي يُرَدُّ شِرْصَوَلِشِي لَازِلَ مَرَّكُمْ زُورُ وَمُرْتَا بُدَاشِي وَدِي حَدُّ وَرْسِي گِ کَيْلَايَ نَمْ بَادَ حَرْمِنْ شَامِنْ زِگِ کرِ دُمانِي لَام نَدِيرْ فَانِ چِ فِيقِ نَپَسْتَ پُيَنَبَذِ شِمانِ نَکَمَادُ مَاتَ دما ان انجام د بډ میده شي وسي کمزور امرته چف پ ب شما معلومات مننظري شي س چېزيحتلك عتون شي و د دومره حتى وشي ووطله ها متن دا دلو پبار د خلکوسان دل پبار د خلکونا رسه وت حته م حامتن یااب وچ پهظان زلنا ل معه کل چېون باران شا ذالکا کا یا تازہ شاہدن شاہد ان دانظام دانو خوانی اور دانظام تو دا خلق انسان زال کا دانظام دار حق شاہدا شاہد خبر مکن محدود او داری مجرم متعلق دا خبر محضوب پوری ذالک شاهد بیعن اللہ الحق دا ترطب دیوی نتیجی ذالک دا نظام چیلے ذام دا, دا, دا خلقو انسان دے نظام دا بہن بات دن بات آتے دا دے شاہد پدی خبر من چاہلا دے رشتنی ذات دے مرتجا وانہو یحن موتا او داری درین دے خبر چاہلا جندی کولی شمر لرہا مرتے والا مرتے مرتے خبر دے سے شہد نے اللہ <سؤال> اللہ دلی وبور اللہ چارو نکلی ہر کل دلیل دلیل پاتا انبات تو کی کی ولا ولا دل ولا دن سَ سَ دی لہودار ذالک <سؤال> دا زاب پسند آمار بانے چھمک کری لازن اصلاوان اللہ علیہ سبی صلی اللہ ملل رابید اللہ دیر بہر باندھے بندگان بانے ظلم نکے کو بندہ پک فرہ پزام ظلم کی ندے اللہ اللہ نے ظلم ہی ظلم کیونکے بہر زجر للمشرکین ومن الناس میں عزو ومن الناس میں عبداللہ علیہ حرف بعض ادخار قناہ سوزی چھے بعض ادخار قناہ سوزی چھے بعض ادخار قناہ حرف عل پر باد بار اسلام بال مند منافت کے اللہ پر شک طرف باد اسلام پر طرف گوری اسلام کار فراٹ منفاط گی۔ ربیوی دین دے برقرار پارجے گی انسان سے کارن دی اسلام سرا بعد سودی طرف کپی طریقے پہ اسلام پاسی کی تکلیف و مصیبت وزی اسلام کے ان کا لالا جیون کا برباد دنیا, دنیا, دنیا زندگی اسلامی میں حاصل اہ <سؤال> <سؤال> یو نم گروہ شیر بری سی وارا چار چاری سناکارے دا المولا سنا کار امر کرے دا سنا شر امر کرے دا مت سرف اور سناکارے الم صاحب کما سر اسکال وارم یو پر ہاسا قانون عربیت اور, دمانا دمانا اور کم سے چمکی چمک کی, کی منفی من نفر, نفر من نفر کرے مکر اس بات کو کہ دقا آلہا باطلہ سے وعدانا چھت سوک دینا, دینا غمالکان در افضل سانی دی حقیقت دا دے اور دا اثبات چلے تسبیبن دے اثبات نفی پید باز دا حقیقت سره اور دا اثبات او تسبیبن دے سمانا دا اندر دی دا برن اور دی دا عبادت سبب د ضرر دے غیر اللہ تا جتگوین جہنمی باشی دقا سبب دا, دا برن دا غیر اللہ سبب دا فارضر دے سبب د خور د جہنم دے نہ سبل جہان پید بال خیال کی خیال کی نفح دا نفا نہ بلنی نام. دو رمان ذر روا دا نقصان ایدیت دا من کو مفول دا کی محمول داخل دے. در جواب جو تحصیل کی نام تاخلی کی دا بانے. خو من مفول لے مہاری محل ضرورت مفت اکلب میں نفید موسور سر سے لینا دا کی مفتنا سر سلد موسول اور موسور سر سین بھی محل اصل محل دلام ضرور دے یدعو من نہ مہاری مہادی ضرور مفت راسر دا تقدیم دفار تاکید, تاکید دا, دا, دا یو من دون اللہ مالا مالا يدعو يدعو لا روح مارا بری ختم سیواد لمن روح من سن موسور دام سے لین دا مقتد دا خبر خبراغ بری سیوا چن بری برین دیر مو سنا کار مزگار در جواب. يدعو فمانا فمانا مفور اغا جملة من شده. من اول منت داپ منت متیا خبر ما خبر ناسل الدموصول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لمن ذره أقرب من نفسه ويبعد يجعر سوء جدا فأخيرك بيضاوي اقرار بكي يقول لمن ذره أقرب من نفسه ويبعد يجعر سوء جدا من فاعث نقصان دیا مولا سنا کار من کان دلّا سے آج کی تقریباً یوم کوم من کان دلّا علیہ زمیر نبیر زمیر نبیر اور دا سبب لگتا ہوں سلامتا سلام اگر اختناق نے من کا حق مشرک جگمان کئی جیت کر بلا امداد خبر اغمشرف کا چند امداد کی دفعہ دنیا کی نفاف کی حکم پر خبر کی دی سڑی سے حکمت خبر کی فلی مشرک و کافر من کانے پہ راجی نبی رسمتا اورسی گیمداد بند کی ادھر کی, کی رسی میں باغی بانی بند ادھر کی رسی آسمان تصویر کم ستیہ نسرتار در مانا سب راسب من کان سر مشرق راجی ری بن کے دے غیر اللہ من کان اللہ, اللہ من اللہ اللہ ہاں. اللہ اللہ امداد دن کی دیو اللہ تو چکا لو ذلك دراسیہ سنا چتا مقصد دار اگر چتا ثم لکھ صاحب انسان سندی کی فینظر حل اسے بننے کیدہو مقصد دار جد مشرق امداد لكم قدے پدی مرحبا کی انسان سندی کی لیکن صحیح جذب استاد سکھڑو نکم قدے پدی مرحبا کی کہ جان مڑ کا جان زندہ کا این مشرق کے مرن کن غیر اللہ دلدار پر خدا اللہ و ماتن فین امداد واگر سب امداد نکم کنا بچے دے پدی خپکی جان دے مڑکی مقصد من قانے ذننہ لہن صلی اللہ ذکر مقی بیانت مشرکو دبارنکت غیر اللہ من قانے ذننہ داغلف حال تفیر اغدہ ہو جو مان کے جزکر بہنداد منی کی آگا مشرک چونکہ مان کہی اللہ چی اللہ بہنداد منی کی از دنیا نفاخرت کی ذکر اچھا غیر اللہ تاوئی و در غیر دلبار تمندوئی او دردی کتیر اصید وراغ پلچات تا فمار اختی کی بے رسان خفیگی پوری احادیث زمانہ چلنے کی نظر غصہ فدیہ مایغیر نرجی دا دریاں سے جدا کو سگے چار تر دارگی میں ترالی کو منگ دے فران در آیت میں بینا سن چزہ یا تنواجہ ہواجہ سلام ذبرن باجات کہ اللہ دیون اللہ شیخ جی وان اللہ دی م اللہ دے سوچ چل رہا تو جدا دے ہنات ان اللذین من ولذین ہا کو سان چداو کہ ایمان ذاتو بالخر مر دن ہاتھ کون کے فرشتو یا, یا دینو بنے ہر دن نسکن بے مذہب اور عبادت کی دور دی اللہ اللہ ایمان والا فلدین خبردار الحمد <سؤال> الحمد اللہ ٹول دباب ڈیر انسانان جاغت اللہ حکم نہ فرمان دی تشریح اگر تابے دار لیکن تشریحان و کثیر ملن آس ڈیر دخل کو نا حق ہرتخلارسلمان ڈیر دخلسان فرمانے بانسو چلے, چلے فرسوخ رب دفن رب کے دین آ من دے ملین ہاد مارا جیشپینک جوابفر ملتن دا پہ مجوس مشرقین قد مسلمان ایک تو سم اب جگڑت کی رب فی رب فی رب لین کفروں کو چاہتا ہوں سیاون دنہ دا کافر چیزا غیف میں اتکی فسرہ فرلزین کفروں جی کافر من جارفرے بکرشدی رفار جامی دورنا دو دور جامی بتواہو سیشی یو سب گو من فوقروں سے منہمی ماداوت دورنا دو اڑا بولے گھر میں اوبا یو سربی مافی مطوری فقط تا گرمو راہنم نم مکام ہری دین فرق کولو آراد کلا گفار چیتیم نام جرکریپس پری جانم چوتھ موینا بشارت گیتا مشارداد اخر لا پاک بدا خجان کا سانچمان رگنے عمل کرنے تجري من تجریم تحت النهار با ہند جو ایک دران دا گئی واری یحق من الصابر من ذم ذو سعود بچید فلی جلد کی منگلی جڑوڑ گئے سنور نو راہ وتر رولا اور کمر پہ چدی تمر د محل پہ لا من ذهب بن بانی او سرو شد تمنگلی دوسرا ذنا بانگلی تمر کر نو والے با اور جامعی دیو فضی جنت وہ دنیا کیسلام کی دا خبر خبر حکم سے العقف المقیم نول بات اور مسافروں جاننا الناس من جانا دن بزرا ریم اب جرم کے بلحادر اور بزرد بل بل بغیر باقی معیت بن سر کی ٹول ہر معاشی الحاط فرد فتی السلام ابراہیم عرح سلاد السلام نا بہ نار ابراہیم مکان اللہ ترخبی شیام امام سی مارا کے بھائی مکان چوکھو تم ابراہیم السلام تمام تمہارا درولہ اللہ تشریف مقصد اللہ کی نف سمراسن اللہ تشریق علیہ السلام ابراہیم کا عبادت دا کی اور دفار دو جوڑا مرچی دا جوڑ کی دفار دو بنا دو فار دو جوڑا دو فار دو سیدو میں خود دیر بنا دو بیت اللہ و سیدر فبیت اللہ کیل سر فاردی بنا دو بیت اللہ و بیت اللہ کیدیر فارا چان لا تشرک بیشاو چان بحث دار کیتو دماغسرہیشی لراؤ وطا سمدن دو فارا توید وطا حیر بیتری حجو کو کو کو کو کو کو حج تو سورت حج بھائی واضح حج کرا میرے حجمانا و مقامات او دو بن قسم مقامات مخصوص مراد تجرف لگات حاصل بلہاس زموردی تے ولگی گی چہ اصلہ تو برابر دے چہ اوکھا قرہ اوکھ میشی ما اوکھ خوار پہ کو شوتن پی گی دارن اوکھلا او بعد دا گن پائے بان کار شروع سی او خلاص چ کمورے سی نن مل مل دوال ن سبا دمی نا نن دریت برا نو برورز دو سیرا دریسرا برز دو سیرا ہتا کہ کم ناراض نا اور سگ وقت چ بیکار رہدی کیو اصل فاضی سی اواذن لگا ذمہ دار جہا وک ٹول اور لاڑمی خو عرض شی شیوی لا چڑھنا کارو کی لا چی تنا پہارا تیز راؤ خبان معلومات دو لسم آیا پیامات مقرر قربانی کیم دے ماقرام ذکر ذا دا اضافه دام دا خاصا یاد کیدے کہ علم دالا ان دالا فن مال و ذا کہ نہ غیر فن مال چا جرم دالا فروز مقرر کہ چا جام تیمنا دی پان سروبال سمکرے اسی تر سرو رنگور نہ فقلوا منها کنے جب حوکی فقلوا منها خلاق کتا سو دا غیر پک پروت من ق باسل فقیر ور کتا سو تنگ دست محتاج تام ثم یخذو فصهم بی دی فر کی خلو حجم مراد حجی اور کہ والے الخر یو اللہ قدیم تاکہ العطیق المعتق من جباب را فإن فمانا ذو مفحول وليتوهو بليتلاتي توافقه كي دقا بيث اللعنة جازاد كريم شوية ده دير جباب رونا دير جباب رو دير تخرين برادة كريم وجملية دائم أبراحة وغال لا تباك وعلم تركيه فأنا ربك بصحاب الفين مستقل سورة فاقيرا كريم درين ممانا اسم حتيق معتق لتوافين من النارون وليتوهو بليتلاتي توافقه نہ معنی زیادہ ور یہ توہب بیت عتیق توافق کی دغ بیت نہ زیادہ ان کے توافق مراد جہنم نہ ذالک امر مرذار حکم دار دا یا اسم ذالک تو واو رید یہ کام مرومی عزم فرماتنا تاج تاج مقدم مقامات عزت مند دل اللہ چلا اور کرے یہ مقام حرام دین نور مقامات وہ خیر اللہ ان ربی دار دا فر اور فرض اللہ مالی نا بیان تحریمہ وحللت لكم من النعام الا ما ذا لكن حلال <سؤال> الفرس والدنغر والدفر سيدن الحرامي بالتفسير للنام موجود تحريمات العباد وهللت لكم من النعام حلال الفرس والدنغر الا ما ذا لكن مگر كم جنس سماني اولاي فتن مر رسم الاوصان دان ساتيسد ಪರಿಚಿದ್ನ ಚಗಾ من نعمل الاوصان امنا باث ناسان انكم चीज چند غير لا فنون باني الاوصان فنورชน دان ಪರಿತ ಗಂತا لكن قلب شانتي داغے نظر لگا ہے اللہ تعالی پرج سوپ کٹ تنی مور ریس سان صادے ل فرج تین نہ مرن صادے باعث درگاہوں نہ جداوی پونبان کے مدنی شی زورا تیرے شرک نہ ذ قور زان وسے تاسد وی نہ یاد او نہ دروغ او ذ دی وی نہ دروغ نہ شرکی کیداو پلانوں پونمار دا گردش وی نہ سے تاسد وی نہ اون افا وذ رگی و جن دردن کی توحید در مان ہے او سن کہ لا اشراک نہ فرد رزاد غیر مشرکین بھی جنہ تاسو ہتدار کون کے دار ناز رتن سے شورا و میں شرک باللہ فقلنما خر من السماء او مج مخلوق دار ناز حرام سے چداگیں بعد بہتا من جن دینے کی لبچلا پر پرود اسمان نہ چوتسے داگیں رمرغان دا دا دا دا دا یا شوگر ذی تحوی ہواف او حیا حیا چا عالم محبت اگر دا دا یا یا مشرک ہلاکت حیات میگی ہمیشہ برگاہ نے بوٹی باتی برا آسمان دا, دا ن نا پیر اگا احوا او دی مشرک نہ مقدا نہ تباہ برباد یا گا شیتان او دا کم آراجات کم انسان واور دے چر داغ د مشرک سے حیات سے توحید دی نما مفلو کی اللہ سے صدا اسمان نو مرغان, مرغان خنکار اور مثال الله۔ چاچ تازی اللہ ذکر تکواری مقامات و مقدس تعزیم ہوئی شاہر اللہ کی مجید حرام داخل دی شاہر اللہ کی ہدایات اللہ کی یقینا شو پیدا ویچی بان پیشی لپون منا فو پار سرسپتی نٹھی مر پورے مقام مکام دے ہر کلو ما جان لامن اللہ علیہ ہے اک کیفیت مکان سماج مکر گئی شاعری کُلو مسین جان لامت سکن ہر متفار اللہ کا جانا شوابی صرف بدھ نی امراتی والبود نہ جان لا گلور منگ دے میرے نفعات حاصل ذات گھروں تے دین خیر دس بار کے خیر دے دنیا او اخرت فسبح اللہ دنیا کیتے وکھے کرے اخرت کے اجر ثواب در کی دفع ذات فدی کے خیر منفعات تے فسبح اللہ سبحانہ علیہ دنیا کے نوں دالنا فدی بان بہین ذاب ذبح کے وسوا پاپل ہر کی چولاری پکھمان ثواب چولہ قائماتن سنت طریقہ دوک پالال کم دار جڑپے اتر او و فو او محتاج دے. خود حاجت اظہار نے اعتبار نے اللہ وقت کت سے لکھے تھے کم امن چین اگر تھو تباب برباد شیطان جو نہ دے لئن اللہ الرحمن الرحیم لا تغو فیدنو یذیدوا ولا کینا له التقوا رسی اللہ تمن التقوا منكم اساسن کذال زقرار دار اللہ تا, تا بکری دی بدون ان خبر مسلمان مدنی او, آو تکلیف کر بھائی یہ اللہ تھا اس نے اجازت سے گلے پہ جنگ کہو لکی لیلدہ جنہوں قاتلونا دفارد آغا مسلمانانا چیز آغیر سجنگ چیگی بیاننہم ظلمو دا معلوم شد آیات نچی دا کتال للمدافات تے نچی دا شد گردہی دفاردے ظلمو مسلمان دفارد کتال جارشو دفارد مدافات دا ظلم <سؤال> دا سالیم <سؤال> فانسبع بو شود دداشب گردیوی ابد غلط مسلمان عالم تو ذهی غدی و سود دی مان چون کلاشی فدی مان ویند اللہ انا سنم لقد یکن الله فی امدا تم جاء جن وَلَوْ لَا دا و دی جہاد بالکل با اسلامی غادین بخد من کل دین, دین مساحبی دا دے دے کل سنت ولو لا لسلان ya na chu de ma traci bé سامین <سؤال> امرات اغمابدن سراو اور دبیان امرات بابدن یہود سراات امرات ناغمابد صاحبین مساجد امرات معبد المومنین ذکلاو فوقید مسلمانان عبادت گاہن لہد مت وران شیبای باب خانید سراو بیاون باب خانید یہود و خاصه باب خانید دیو تصدوق روہبانو ومساجد یذکر فی اسم اللہ جمعاتن مسلمانان چی یدی کی فکنم دلل دیر و سمت کافر ظفطر شذ مساجد تر نسل گئی دہشت گرد اگر مسلمان کسی کی پاری احمد خانو کی اللہ واد کی سکھنا چا سرو چیم داد کن دلّا سماچران دلا ان سوریا ان سورو اور یہ دین اللہ پاک دا چاچو کہ امداد کی دا اللہ دا دا اللہ دا امداد دین اللہ تے پھر امر دین طالب داد فغا نصرت دین اللہ شرف اذن فرزان تو متسب قانون چا امداد در اللہ احسان کرے خامہ کی خا امداد کہ اللہ دا چا چن داد کی دین دا اللہ ان اللہ نکوی نازل کر اللہ نے قمی ظا اللہ جی نے بزکات حک وا جب امر بک شعت صاحب صحاب وکر حکمت راوی حکمت اسلامی نہی پا بند مروسرات بجے او لس بجیرا پاسی اخاض زکات اور منقرد خبر ہماری اسلام میں, کی اسلام, میں. دا کی اسلام سودان کے خلم کرتے بیٹھتا گئی اللہ جی نے حکمت قائم شی پابندی میں تقسیب کرے مختلف تقسیب کرام سمو جان تقسیب کرے ہر اسلام تک ہر السلام اوم در تلام تک سلام تک السلام تقسیب شی تم سارے سلام سلام کا تترنگ وین کار <سؤال> سما فدیه مان فکان یمن قلث احلقنا دیر کری چم سما کری دی حنت ده لاک دسو یا ظالمت ظلم کون کیوں فیا قاوتنا دارو شدار پریوتری فجتن بانی وبیر ماتتیم وقسریم مشید دیر کویان بیا مشان پادشی بے سرخ بیاسی وقسریم مشید دیر مارچو گچتیا تن اللہ فاضکری دی ہر کین افراسی رو فرار دی ورلگر جی دی پدیش ما کے فذ کون انقلوب یا کرما جشی زین فازونا سپیکر سوچو گی چارکف دانے اوسان بہ گریو کم تمہ دی مقصد سده. یو مقصد, وانا اتون کی دا مقصد بچ کے دے نشی دا پرشان وین نیو مرن دربے درب سا بنے پر لیکن بچ کے دے دادا کام بچ کے نیو من یور پرشان دیش میری مقصد بچاؤ نئے مقصد رب رس فنی زرب ساب پر مقصد کی اکانچ بزرک اجام دونوں کاما یورق فرز در سامان لف قیمت کی پہشان تو سرکار نبائیں زیادہ کرنا حاصل در چاہیے ام دکہمت دون اودی القدر کلا کی دنیا تو دنیا پر نسبت باری قال تسنات مما دون پہشان نظر کرن مار جتا ششمری وقعی من قلت الامریات نہ ہا دیر کری تا تاخیر عذاب دلین ددین لچ دیر عذاب نہ بچی دیر کری مما رتل واغی تا دیر وقت وہ ظالمت ظلم کو ان یا الات اس بات میرے سالت اے خلق لکم مبین ان کے بشارت اور تفریح کے یعنی من قبل رسول خاص دے رسول تمنا الکشیت کہ جی نبیرہ سرات سرات سرات سرات نجم لستو سرات نجم او دا ہمیں اگر مونی ذکر کلم سرات نجم شلم نبر آت سر سرات نجم لستو کلچ دا آیتون رستن نلسم شلم یوشتم افر ایتم اللہ تول عزا و منات سائسل خرار لکم الزکر و انسان دی وقتی دخلین و خطر تلقا لغرانی کلعراو ان شفاعتا ہندر تجا دا قصبی نبتا کی دنگ غلو والا غرانیک القللا مصداری تلك القرانیک العلاء میں نے سے بات ہن فلسات دگس نہیں بتا کہ دنگ کو والا داغش بات امید کی دیشی وکرت مشریکین داوا ورننے پدی کھشار سو شیزیہ مکرا تو کہ حدیث کر دی مشریکین سے سجدا کرنا تو داغیر فر سبب دا ذکر کی چاہیے داں داوی مت کر دا ہاؤ مشریکین سے سجدا کرنا و نبی رسول اللہ پےمان دین شو دا بالکل <سؤال> من روات رواتے تو و مانی اگر قدار و, و, و رد اگر محمد محمدین جتنکر غرانے کا نوراوئی نشفات اہن رتورت جا حاضر من وزیز قرآد قادا ذانا لکو تو ذانا دام از وز اروت وزاق رہے دے ورسن سنن فی کتابا نزدی پرت کی کتاب مستقی ہو لکو دارگی مشہور محادث امام حقیقی ذکر کئی محادث ہے القصت غیر ثابتت تن. دا واقع جذکر کئی دا برقرد ساتن دا ثابتت ندا دارگی امام حقیقی ذکر کئی دا اتنا چدید دا امور جذک ذکر محبوب صحو ذکر ذکر نام وطن اترم نات سم کتا مل وطین وک ولا نین نبرات وک ولا نین بینا گانے من دو کل دو دو خار سورت بنی اسم سلطان زم بند گاچری پن دشم ناتی ان بادیان کفا برکھ وکیلا سرکاران زما بند کا برات سورتر بادی بادی سر کا نیم سلطان دسم سلط نمبر آٹھ مستقی من سلطان منتباقا منتباقا منتباقا منتباقا او او چار دیہ کو وہ ہے محفوظ انا شده جی شیطان داسی گرمات ہوئی چا سبب نشتباق وردی دیہ کو وہ ہے محفوظ انا شاہلان کہ اللہ اعلان کرے فضیمان ہے وہ ہے محفوظ وہ غراب وہ دین سنت ہجرت کے لہ نمبرات انا نحن نذکر و انا له حافضون انا نحن نذل ذکر من قران لا لیکن من زدہ حفاظت کو نازم ہے حفاظت ہے سرتوں شیطان ہمیں کی جگہ ہوئی اوش تب راضی چدار قران ادب ان نحلن زنہ ذیکرا او انہ نہ ل حافزوہ د وجنہ دغہ روات مقکر ک مح س ن کو د بالک مضیدہ من ووز سنادے کے امو خذے مذییک ک۔ہظہ من وظ زنعاد دکان زیادہ نناہ د کو د خلزانو جو میں کے وال سناہ وص نھے کہتاباب داریں بر کہ حاضر کے ص غیر ساابت تھیں، ہ معیو کطبیزیکر کےیل الع ہمہشاون د نہ یو خنیوں سینے دبل کو سینے دے سی سری نبی نے منگانگ سور اللہ خرا تمنا کتاب اللہ کتاب تمنا کتاب اللہ کا رسید اللہ لشمی لا کاشمی تمنا کتاب تمنا کبر تمان دا دا دا دا رسوران ما رسول او نیو نبی اللہ اللہ <سؤال> <سؤال> حکمت ولوسیدہ سینیشدی نیلش دہرکان نہمت نا, نا سب مفید نہیں میوزیوم سم ترقیبرت اے قضر پیشو اومات کافر ذرا سیامش پپن مربا نے خام خاب اور چلا دی دل خسا چر جنت انداد ابن ولد ر کون کہنا لاذ خلنهم فر یردن خام خا, خا داخل دا من تجل ردا سے زيت چدی ہوا غیر اللہ انداد پیاوس بنا ذات صالح قلم زارق حکوم دار گنے من مسلمہ قم به چاش بدواصلہ بدلی شان ذبدیدو کبت شاچھبد مغسل پر شاندار چندل بد نصادر کرش ہوا ثم بغي عليهم بے ظلم کرش بد معنی نصر اللہ ثم محمد اللہ مذلوم الذل اللہ کی انذاک اللہ رسول لیکن اللہ ضعف کون کے باشش کون کے زار کا دان صد دا مذلوم زار کا نصرت ترا جینے نصرہ اللہ زار کا دان صد دا مذلوم پسند پسند دسنے چلا فقاذ لے فلی معنی ان صدرے دام صدے مال شان لال لباس پیدر او اللہ <سؤال> دور پارترا بہار دی بان کا داج الادی خبر پس. اللہ پہ تجری بل بہتری اللہ کمارے اللہ, اللہ, اللہ, لانا ان اللہ, اللہ, دے اللہ قدرت والا شکرا لكل مت نبئ اعداد مسلتين ن في الشرق دي قاضي اللي في فيري لكل مت جنلاما سكن دهر مت فاركر زول من جايون زيد عباده ام ناسكو حج دي عباتون كلفايكي فرانا زعنك في الامر الجغل كدي الساسر فدين فقاركي وضعه يا رابل خلقنا لوضع بس وضعه الى ربك الى عديد ربك الى تاخذ ربك الى كتاب ربك کتاب کل کر پنرو دینی پُنر کار لا حم سی کھنپرال سیمنی ویم جا دور کچر جگہ اللہ حافظ محفوظ کی پالیس من من فا کی سر <تصفح> اور <تصفح> لكم النار صادف جهنم او دا مطلقا ذکر شلا خبر جن چھڈی تعمیم لكم النار فيكم النار منكم النار صادف جهنم اور جہنم پتہ اس کہ وہ اور جہنم بجے گی استاد نے وہ اور جہنم مزے اللہ الذين كفروا اس کے العذ جهنم کا سانس جو کفر انکار کیے مسلمین تناکار دے در جو دے شارک لم صلات وحید مکہاتن بالمرحا فادلو اسرا واسم ذکر کئی دفعہ دے ذا تو قرآن کریم جی کریب اس بات میں لاگی تھا اندرو اندرو نمینا کا بڑے پہا جاد کی سیواد اللہ کرم بیادی دیادی۔ نور دی منندله کے ټول د داخلدي یخلقو یخ کو ذببان خلګ د چې پیدا کو مچ او زمتسیسی و ق ک ان ق مخلو کاات دی ق مخلو کاات نه پیدا کې ل یخلقو پو بابان ل پیدا کو د مچ وروی مورګر ک ټول جمشي ب د بانې فقرران دے مقام کې ذکر سملله نے ممن یواړیم ت شو دی او د کېتاب دی چاغته ان نامی. کی کی کی کی کی کی کی بیگ مانا دارا الگ شردر فردا القاضی ال کوٹ بال فرشتے بان کا ہے کس کا المنجا <سؤال> مغس دیہا المجاور مغربر سر ہے مغس دیہایا اور اور ادے سنے دغم بناستے نمتنی اٹھی کٹی جسری گنی وڑی دا اگے استا بنانے سر گنی او ادے چمچم نمبر دینہ ستری دا چیہس گنی وڑی او دا اللہ محمد دے برداشت سکور نہ سر ولس کو وردی فضا کنے کو سر بن بچی گن منجاسی مچ بے ری مجا مغس بے پس کم دا بابا مکھ گنگ مچ, مچ, مچ نی دات نگلہ نگلہ قصر دی مقصر قصر دی. مقصر من دون کا مغص میں تاثر بڑے ارگزلی چه مچ ازی تا سی زو گچا پتون مخلوقات کان قص تے نغانات کن قص چیز نے پیدا کو نه چوری ریس تے پاس سرغنا لا یخلق دا کو مچ و لویت مولا کہ دنیا جس صالح با تی تو را جمشید با کو کی میچ نشبی دا اگر کہ جمشید فاردی و یس به زما دا هم لا دا دی. لا مبان خریدا مکابی حاصل کم طالب کمزور طالب نہ مرات دی مطلوب اگا محبوبی ون محبوب جگہ مطلوب مچ کمزور دے اونا کم کم زوری چیز نہ تعالی ہا با تر دنیا غن پھدا گور فر شر شر شگلا سورے مترا فاس کینی گلے تے تسئی چنی تے تسئی متری تے تسئی پہنچن سی رھا تا کش کرتے نشوی دے کم جوی داربن مطلب حاصل دالما قد اللہ قدریه دی مشرکین یداسی بے بس مخلوقا چن متنم کم جوی دے متنم شین شگلا سورے عظمت من کما عرف حق اللہ ان فی جنذ حفظ لا یازمت من اللہ <سؤال> چاہتا ہے مخلوق اللہ قوی بے بس ہوئی کبھی بران ان رسالت حل کر کے جہاد کی دین اللہ <سؤال> حق جہاز جہازی حق جہاد کی ملک دی دی مسلم اللہ کمر مسلم دال آندر ہو سما کمر المسلمین اللہ نام درکی جی تاثر کتاب کی مسلمان قبل ولّہ قبل وز قرآن ناو فی حاضا افدی قرآن کے اللہ تعالی خوردے بے حاضر اسم فری نمبانی وی ہاذما کتاب, کیلئے اند اند اللہ وفی فدی کتاب کیلئے ان کے و حق لیے اللہ وانی کم اللہ دست ہوم ہوا کم لاسو ہومو راکوم